اٹھائیس نیپالے کے پہلے رکوع ہے یہ یہ رکوع آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر سات کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ حجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں بائیس آیاتیں اور تین رکوعات ہے چار سو تہتر کلمات ایک ہزار سات سو بانوے حروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ کے جو پہلے رخو کے آیاتیں ہیں ان آیاتوں کا ایک خاص پس منظر ہے جو ان آیاتوں کے پس منظر میں مفسرین کرام نے احادیث کے حوالے سے ان نقل کی ہے چنانچہ حادیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی قبیلہ بنو خزرت کی اور اس کا نام خولا بن کے ہے ان کے شوہر اوز بن سامت انصاری قبیلہ اوز کے سردار خضرت عبادہ بن سامد کے بھائی تھے ان کے زہار کا قصہ اللہ تبارک نے ان آیاتوں میں بیان فرمایا ہے کہ عرب میں پہلے سے ایک دستور تھا کہ میاں بیوی کے جب آپس میں کچھ اختلافات وغیرہ ہو جاتے تھے جیسے کہ ہم معاشرے میں ہوتا تو شوہر بعد مرتبہ جذبازی میں یہ کہہ بیٹھتا تھا اپنی بیوی سے کہ انت آلئی ہے کہ گہری امی تو میرے لیے آج یہ بات ایسی ہے جیسے میرے ماں کے پیٹھ اور یہ جملہ محاور استعمال ہوتا تھا بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص اپنے گھوڑی سے لڑ پڑتا ہے بازوں میں اور مقصد اس سے علاقی ہو تو وہ اس میں آ کر کے کہے بولتا ہے کہ بھائی تو میرے لیے آشیواد میرے ماں بہن کی طرح ہے شرعی اس میں اس کو زہار کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کے کےہار میں اور اسلامی نقطہ نظر کے اظہار میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میرے ماں بہن کی طرح ہے تو اس طرح ہمیشہ گری حرام ہو جاتی تھی لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی نے اظہار ہمدردی کے دیا یا اظہار شفقت کے دیا کہ بھائی تو میرے لیے ایسے قبل احترام ہے اس کے نظر میں کہ جیسے میرے ماں بہن یا ایسے عزیز ہے مجھے تو ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا گو کہ یہ ناپسندیدہ جملہ ہے نہیں بولنا چاہیے اپنی بیوی کو بہن کہہ کر کے پکارنا یا ماں کہہ کر کے پکارنا یہ ناپسندیدہ جملہ ہے لیکن اگر عزت اور احترام ہو اس جملے کے پس منظر میں ذہن کے اندر تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بیوی کی نکاح اور اس کے حرمت کے اوپر اور اگر اس سے مراد طلاق دینا ہو تو طلاق بین پڑ جائے گا اور اگر اس امراد حرام سمجھ نہ ہو تو اب اس کے لیے اس بیوی کے ساتھ گر آباد رکھنا قربت رکھنا از رواجی تعلقات استوار رکھنا درست نہیں ہے جب تک کہ وہ کفارہ اظہار ادا نہ کرے یہ جو خاتون تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے شوہر نے غصے میں آ کر کے یہ جملہ کہہ دیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ بچے میں شوہر کے حوالے کروں تو وہ برباد ہو جائیں گے اور شوہر ان کی تربیت اور ان کا پرورش اس معیار کا نہیں کر پائے گا جو کہ ایک ماں کر سکتی ہے اور اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوک سے اور افلاس سے مر جائیں گے اس لیے وسائل میرے پاس نہیں ہیں اور اس حاتون کا جو شوہر تھا حضرت اوس ابن سامت رضی اللہ ہوتا وہ بھی یہ جملہ کہہ کر کے پریشان تھے دونوں چاہتے تھے کہ گھر کو پھر سے آباد رکھے لیکن پہلے سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس نقطۂ نظر سے ان کے لیے گھر کو پھر سے بسائے رکھنا ممکن نہیں تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خاتون بار بار اس بے قراری کا اظہار کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرا گھر اجڑ جائے گا میرے بچے مر جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی اب تک اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں کیا لہذا میں اس بارے میں کچھ کہنے سے پاسر ہوں اسی دورانی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیا نازل فرمائی اور زہار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نظر فرما دیے چنانچہ اس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے اکثم اللہ یقینا یقیناً سن لی اللہ نے قول اللہ کی بات خوشحرت کی تو جا کا جو آپ سے الجھ رہی تھی بحث کر رہی تھی فیضو جہا اپنے شوہر کے بارے وہ تشکی اللہ اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ کی طرف کہ اللہ میرا کیا قصور ہے کہ اس نے مجھ سے میرے بچوں کو جدا کر دیا وہ اللہ عثماؤ طا اور اللہ سنتا تھا سوال اور جواب تم دونوں کا کہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے کہہ رہے تھے کہ بیس اس بارے میں میں کچھ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں اللہ نے مجھ پر احکامات حاصل نہیں کیے جبکہ وہ خاتون مصرتی اور بار بار اصرار کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول مجھ سے میرے بچے سنبھالنے نہیں جائیں گے اور شوہر کو دے کر بچے ختم ہو جائیں گے ضیاء ہو جائیں گے لہذا کوئی مسئلہ بتائیے ان اللہ حسنی بصیر شک اللہ والا دیکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے جو گفتگو آپ کے اور درمیان ہوئی وہ کیوں نہ سنتا بے شک و مصیبت زدہ عورت کی فریاد کو پہنچا اور ہمیشہ کے لیے اس قسم کے حوادث سے عہدہ برہ ہونے کا راستہ بتلا دیا جو آنے والے آیاتوں میں مضبوط ہے جو زہار کر بیٹھ جائے تم سے من منسا اپنی دلیوں سے ماں ان ہاتی پہلی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ہو جاتی ان کی مائیں ان اما نہیں ہے ان کے مائیں ان اللہ ولد نہم مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا اللہ تعالی کو تلا تھوڑا ڈانٹ رہا ہے کہ جو ان کی مائیں ہے ہی نہیں ان کو ماں کیوں کہتے ہیں و ان نحم القول من کرم میں نلقوری <وَزُورًا> اور بے شک وہ لوگ بول رہے ہیں ایک ناپسندیدہ بات اور وہ بھی جھوٹی لیکن وہ ان اللہ فور غفور یہاں تک اس صحابی کا تعلق تھا اس مسلمان کا تعلق تھا کیونکہ اس نے اسلام نقطہ نظر سے بے خبری کی وجہ سے یہ بات کہہ دی تھی اس لیے ان پر نقطہ جی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے لیکن آئندہ کے لیے اور وہ لوگ جو جوہار کر لیتے ہیں اپنے عورتوں سے اور پھر لوٹ آنا چاہتے ہیں لما اس سے آلو جو انہوں نے کہا ہے یعنی اب اپنے اس بات سے پھیرانا چاہتے ہیں پھر کر کو بسانا چاہتے ہیں تو اب تب تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے جس سے کہ میں نے عرض کی کہ اگر مقصد اس کا صرف زہار ہو حرمت کے ساتھ کہ آپ میرے لیے مجھ پر ایسے حرام ہے جس طرح کہ میرے لیے میرے ماں بہن کی طرح ہیں آپ حرمت میں تو اب اس کے لیے گھر کو پھر سے آباد رکھنا تب تلک جائز نہیں ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے اور کفارہ سب سے پہلے اگر غلام ہو تو اس کو آزاد کرے اور اگر غلام نہیں ہے جس طرح کے اس دور لیکن کسی بھی دور میں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ آج کا دور تو ٹیمپری قاعدے اور ضابطے ہیں یہ جی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اللہ کا قانون حکمت چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے اللہ تبارک و وطالعہ نے وہ احکامات محفوظ رکھے ہیں قرآن میں اور اگر کوئی شخص غلام کو نہ پائے تو پھر وہ دو مہینے لگاتار روزے رکھیں گے لیکن حقوق ضرورجیت کی ادائیگی سے پہلے, پہلے جو شخص کسی اوزر کی کے وجہ سے روزوں کے رکھنے پر بھی استطاط نہ رکھتا ہو تو پھر وہ ساتھ مسکینوں کو ساتھ ضرورت مندوں کو محتاجوں کو کانا چلائے گا پھر جا کر کے وہ اپنے گھر کو آباد رکھے یہ اللہ کا ضابطہ ہے اظہار کے بارے میں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے جناب جو شہر والی تعالیٰ سما يعودون پھر اگر وہ اعادہ کرنا چاہے لما اس سے قالو جو ایسے لوگوں نے کہا فتح تو وہ آزاد کرے ایک غلام کو پہلے اس سے کے آپس میں ہاتھ ایک دوسروں کو نظریں یعنی حقوق ضروریت کی ادائیگی سے پہلے ذہن تو اس سے تمہیں نصیحت ہوگی کہو بما ماتام حبیر اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے اس باخبر ہے حمل پھر جو کوئی نہ پائے و مشہرائی میں پھر وہ روزے رکھے مہینے متطابل پہلے ایسے ایک دوسروں کو چھوئیں فمن استطح پر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو فرحد عام اس سے تینا تو کانا دینا ہے ساٹھ مفتاجوں کو غلام آزاد کرنے کا قدرت نہ ہو تو روزے رکھیں روزے رکھنے اگر ممکن نہ ہو کسی مجبوری کے ساتھ تو پھر ساٹھ مسکنوں کو کہنا کے لاتے ہیں. ذالکہ یہ اس لیے لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ تاکہ تم تابدار ہو جاؤ اللہ کے وہ رسولی ہے اور اس کے رسول سے. وَتِلْقَ فُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کے مقرر کی ہوئے خدے ہیں وَلِلْقَافِلِينَ عَزَابَ الْعَلِيمِ اور انکار کرنے والوں کیلئے دردناک عذاب ہے. کہ جو اللہ کے ان ماضح ہدایت اور حکامات کے باوجود وقت باوقت اپنے اپنی بیویوں کو دبانے کے لیے ایسے جملے بولتے رہتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور ایسوں کے لیے آزاد علیم ہی کافی ہے ان لذیذ بے وہ لوگ اللہ و جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے کبھی تو وہ خوار ہوئے جیسے کہ خوار ہوئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وقت انضل نہ اور یقیناً ہم نے واز... نازل کر دی ہے واضح ہدایات کافرین اذب مہین اور کافرت کے عذاب ہے مومنین کا کام نہیں ہے کہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے باقی رہے کافر جو حدود اللہ کی پرواہ نہیں کرتے اور خود اپنے رائے اور خواہش سے حد مقرر کرتے ہیں انہیں چھوڑیے کہ ان کے لیے دو کا عذاب تیار ہے جیسے لوگ پہلے زمانے میں بھی ذریع و خوار ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں اللہ کی روشن اور صاف آیات سن لینے کے بعد انگار پر قائم رہنا اور اللہ تبارک کی احکامات کا عزت اور احترام نہ کرنا اپنے کو ذلت کے عذاب میں بسانے کے مطالب ہے اللہ کا ارشاد ہے یوم جس دن اللہ ان سبوں کو اٹھائے گا میں عامل ہوں پھر ان کو بتلائے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے لہٰذا اگر انسان سے اپنی خانگی زندگی میں کہیں کوئی کوتا ہی سرد ہو جائے تو اس کو چھپا کر کے جاری نہیں رکھنا چاہیے بلکہ شری نقطہ نظر معلوم کر کے اس کا جو بھی مسئلہ اور حل نکلتا ہو اور نکل سکتا ہو وہ نکال دینا چاہیے یہ بار مرتبہ لوگ اپنے بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اس پر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی کو پتا چلے گا تو رسوائی ہوگی تو بے قیامت کے دن جب اللہ کو سارے سامان کو سامنے رکھ دے گا تو پھر کیا حال ہوگا اللہ فرماتا ہے فیون بے مر اللہ بدلائے گا ان کو خبر دے گا ان کو جو انہوں نے کام کیا احسا اللہ احسا اللہ اللہ نے وہ سب کچھ گن رکھا ہے وہ نسو ہو رہی اس کو بھول گئے اور اللہ کل الشین شہید اور اللہ تبارک تعالی ہر چیز پہ گواہ ہے انسان اپنے عمر بھر میں بہت سارے ایسے کام کر دیتا ہے جو اس کو یاد نہیں رہتے یا ان کی طرف سے توجہ نہیں رہتی لیکن اللہ کے ہاں وہ سب ایک ایک کر کے محفوظ ہے اور وہ سارا دفتر اس دن کھول کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس دن پھر معذرت بھی اس کے قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ اپنے ان گناہوں اور اپنے ان کمزوریوں کا کوئی بدلہ بھی نہیں دے سکے گا وہ ممکن ہے دنیا کے اندر اور دنیا میں اس نے ان گناہوں کو چھپائے رکھا اب آخرت میں تو اس کا حساب ہوگا چکانے کے سارے کے سارے راستے بن ہو چکے ہوں گے وہ آخر داوانہ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 سور مجاد یہ دوسری رکوع ہے یہ رکو آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر چودہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے اس طرز عمل کو بیان کی فرمایا ہے اور اس رویوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ جسے ان کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے منع فرمایا تھا لیکن وہ اس ممانحت کے باوجود اپنے اس نسہ حکار پہ عمل پیرا تھے اور وہ یہ کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں شروع کر لیتے تھے جس سے مسلمان طرح طرح کے وسوسوں کے شکار ہو جاتے تھے کہ شاید ان کو ہمارے بارے میں کوئی خبر ملی ہے جسے یہ ہم سے چپائے رکھتے ہیں اور دوسرے جی کے وہ وقت میں مسلمانوں کے لیے بڑے امتحانات کا تھا ہر طرف سے دشمنوں کے حملہ آور ہونے کے خوف رہتے تھے تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بھی آتا کہ شاید ان کو ہم پر حملہ آور ہونے کی کوئی خبر دی گئی ہے یا مل چکی ہے لیکن یہ اسے ہم سے پوچھے درخت کر آپس میں دوسروں کو بتلا رہے ہیں اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تو تیسرا شخص یہ سمجھتا کہ شاید یہ ہمارے خلاف کی منصوبہ کر رہے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر دس تک کے آیاتوں میں ان لوگوں کے اس رویے کا تذکرہ فرمایا اور ان کو اس سے بعض آنے کے تلقین فرمائی چنانچہ شاید المت کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ یہ کہ اللہ جانتا ہے مافل عورت ما وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ما من کہیں نہیں ہوتا مشورہ صلاحطن تین کا اللہ ہوا راب مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے ولا اور نہ پانچ کا اللہ ہوا سادس ہوں مگر وہ ان کا چٹا ہوتا ہے ولا ادنزادی کا اور نہ اس سے کم یعنی اگر ایک کا ہے کسی دوسرے کے ساتھ, تو ان کے ساتھ اللہ, اللہ ہے اگر تین کا ہے تو چوتھا اللہ ہے یا اگر زیادہ ہے تو بھی ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ موجود ہے ولا اکسرا اور نہ اس سے زیادہ اللہ ہو مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اہ نہ ماں وہ جہاں کہیں بھی ہو سنما یو نبی احموم پھر وہ ان کو خبر دے گا بہما اس کا حملوں جو انہوں نے اعمال کیے یوم القیامت قیامت کے دن ان نلک الش علیم بے اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے اللہ تبارک و تعالی کا علم کامل کا تذکرہ گزشتہ رکو کے آخر میں ہوا سن مجادلہ میں یہاں وہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے بے بسی اور پریشانیوں کا اظہار کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول مجھ سے میرے شوہر نے اظہار کر لیا ہے میرا کوئی گناہ نہیں ہے میرا گھر تباہ ہو جائے گا بچے ضیاء ہو جائیں گے اسی کی پس منظر میں سنانے ابن ما جمع حضرت عائشہ سے رضی اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیث یہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے بن پریشانیوں کا اظہار کر رہی تھی اور میں دوسری کونے میں بیٹھے ہوئی تھی ان کی اس گفتگو کو میں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں رہی تھی لیکن ان کی گفتگو سے بےقراری کا اندازہ ہو رہا تھا جو گفتگو میں دوسری کونے میں نہیں سن سکی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر آش پہ سنتی اور اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں اپنے احکامات میں نظر فرمائی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات کا جو علم ہے وہ کتنا کامل ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اسی لیے اس آیات میں یہ بتایا گیا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ آسمان اور زمین کے پوشیدہ تمام تر چیزوں کا علم رکھتا ہے اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے علم طرح کیا تو نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف نحو عن جن کو روکا گیا ہے کان پوسی کرنے سے سن موتوں پھر بھی وہی کرتے ہیں لما ان کاموں کو نہ سے ان کو روکا گیا اور وہ کان پوسیاں کرتے ہیں گناہ کے اور زیادتی کے باتوں پر وہ ماحسی رسولی رسول کے نہ فرمانے کے وَإِذَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایزا گن تم فنا د تنا جو اسنان جب تم تین ہو تو ایک کو چھوڑ کر دو بندے علادہ ہو کر آپس میں کان پھونسیاں نہ کرو اس لیے کہ وہ جس کو تم چھوڑ چکے ہو اس کا تمہارے ان سرگو اور سرگوسیوں کے بارے دل میں طرح طرح کے بسوں سے پیدا ہوں گے کہ انہوں نے جو مجھ سے علادہ ہو کر آپس میں سرگوشی کی تو یقینا یا تو یہ میرے خلاف کوئی بنصوبہ بنا رہے ہیں یا کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی ایسے اہم بات ہے جس کو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے ناپسندیدہ خیالات پیدا ہوں گے ہاں جہاں بہت سارے لوگ ہوں محاقین نے وضاحت کی ہے اور ان بہت سارے لوگوں میں سے دو بندے ادا ہو کر آپس میں جرگا کرنا چاہے تو اس بات کی اجازت ہے لیکن وہ جرگا وہ کان اللہ کے نافرمانیوں پہ مشتمل نہیں ہونے چاہیے کسی کی خلاف غیبت کسی کی خلاف منصوبہ بندی پر اس کا بنیاد نہیں ہونا چاہیے یہ منافقین کا طرز عمل ہے آنے والے آیات میں ان کے اور طرز عمل کا تذکرہ ہے جب اعزازہ ہوگا اور جب یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ہائیا ہوگا تو آپ کو دعا کر دیتے ہیں یا آپ کو سلام کرتے ہیں بما وہ لم یو کہ جو دعا نہیں دی آپ کو اللہ نے یا جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا صحیح احادیث آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافقین آتے تو اسلام کا امتیاز ہے اور اسلام کی ایک علامت ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے ملے تو کلام سے پہلے سلام کرے یہ لوگ بھی جب حضور نبی کریم کے پاس آتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے لیکن سلام چونکہ اپنے تامے تمام ترجمے پس منظر کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے کہ آپ میرے طرف سے سلامت رہیں ہر طرح کے عوب سے آپ میرے طرف سے اپنے آپ کو صارم سمجھے محفوظ اور معمول سمجھے یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے اور ساتھ ساتھ پھر مزید سلامتی کے لیے اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ السلام علیکم کہ آپ پر میرے طرف سے سلام ہو یعنی میرے ہاتھ اور زبان قول اور فیل کے کسی بھی تکلیف سے آپ مامون ہیں بلکہ ورحمت اللہ و برکات میں آپ کے لیے اللہ سے رحمتوں اور اس کی برکتوں کے لیے دعا کر تو ظاہر بات ہے یہ لوگ چونکہ سلام سلامتی کنیا سے نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے لفظ سلام کو ایسے طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان آسانی کے ساتھ سلام کے الفاظ میں تبدیلی کو سمجھے بھی نہ اور سلام سے سلام کا وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو جو کہ اسلام چاہتا ہے بلکہ ان کی مرضی کا مقصد حاصل ہو اور یہ چونکہ اللہ کے رسول کے نہ فرماتے ہر وقت ان خواہشوں میں دو بھی رہتے کہ کب اللہ کا رسول یا مسلمان ناکامیوں سے امکنار ہوں گے تاکہ ہم ان کے ناکامیوں سے اپنی کامیابیوں کا سامان حاصل کر لیں یہ لوگ حضور نبی کریم السلم کے پاس آتے اور کہتے سام کا یا رسول اللہ یا السام اسام ولی یا رسول اللہ یا نہیں یہ ہم نبی ہو کہ اے نبی آپ آپ کو سام ہو سین لام ارفلا نیم علی سین لم عفلا اور نیم امامو السلامو نہیں سین کے بعد لام کو ذکر نہیں کرتے تھے اس کے معنی ہے موت گویا بدوا یا جملہ ہے یہ سلام تو دعائی جملہ ہے اور یہ لفظ سام کہہ کر کے بدوا جملہ کے زبان سے ادا کیا کرتے تھے ایک مرتبہ یہ لوگ آئے حضول نبی کریم سے ان کے سامنے حضرت عائشہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور انہوں نے انہی جملوں کے ساتھ اللہ رسول کو سلام کیا تو اللہ اللہ کے رسول فرما والے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ پڑھی لکھی خاتون تھی انہوں نے ان کو ڈانٹا تو حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ عائشہ یہ لوگ بدبادن ہے تو ان کی وہ بدبادنی انہی کے ساتھ ہے اسلام اچھے اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس منافقانہ طرز عمل کا یہاں تذکرہ کرتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو ایسے الفاظ سے دعا دیتے ہیں کہ جو دعا آپ کو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ نہیں دی وہ یقینی انفسم اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں کہ اللہ کیوں ہم کو آزاد نہیں دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کے بارے میں جو مستحز آنا اور جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا ہے مذاق کا اس کے بدلے ہمارا محاذہ ہونا چاہیے تھا اگر اللہ ہمارا محاذہ نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ٹھیک کرنا ہے اللہ فرماتا ہے حسب ہو جہنم ان کے لیے بطور عذاب کی جہنم ہی کافی ہے یہ سلو نہ جس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا سب ایسے صبح بہت برا ہے جگہ ہے جہاں ان کو پھیل کے جانا ہے غیر مسلموں کے ساتھ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا اگر وہ کسی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہوں اگر کسی غیر مسلم افراد کے ساتھ کچھ مسلمان بھی موجود ہو وہاں پہ اور اجتماعی سلام کرنا مقصد ہو تو السلام علیکم کہتے ہوئے ذہن میں مسلمان رکھنا چاہیے کہ میں یہ سلام مسلمانوں کو کر رہا ہوں اور اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کر لے وہ بے شک انہیں الفاظ کے ساتھ کر لے کہ جو الفاظ احادیث میں ہیں یعنی السلام علیکم کی تو اس کے جواب میں صرف والدم کہنا چاہیے کہ تمہارے لیے بھی وہی ہو جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو اگر تم میرے لیے سلامتی کے دعا کر رہے ہو تو میں اللہ سے دعا گو آپ کی سلامتی کے اسباب پیدا فرما دے یعنی آپ کو دور ہی ایمان عطا کر دے جیسے کہ ارشاد ہے یا امنو اے بولو وہ جو ایمان والے ہونا جائے تم جب تم آپس میں کانوں میں بات کرتے ہو فلا جل اس بس مت سرگوشیں کرو گناہ کی والعضوانی و زیادتی کی و معصیت الرسولی اور رسول کی نافرمانی کی و تناجع بالبری اور بات کرو احسان کی و تقوی اور پریزگاری کی و تقوی اللہ اللہ اللہ علیہ اور تقوی احتیر کرو اس اللہ کے جس کے طرف تم سبوں کو جمع ہونا ہے ان من النجوہ من الشیطان بشک یہ جو کام پوسیاں ہے سو یہ شیطانی کام ہے لی اللہ زین آمنو تاکہ ہم زدہ کر دے ان کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا اللہ کے حکم کے شیطان دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ لوگ دوسروں کے سامنے کام پوسنے کرنا شروع کر دیں غہری ضروری باتوں پر اور وہ بھی نا کے کاموں کے کرنے کے لیے تو اس سے مسلمان دلگیر ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں طرح طرح کے وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان لوگوں کے ذہنوں میں آپس کی سرگوشیوں کے لیے یہ خیالات ڈال کر اس کے ذریعے وہ ان ایمان والوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے حکم کے وار اللہ خلق ومنون اور چاہیے کہ بروسا کرے اللہ کے ذات پر ایمان والے یا وہ لوگ جو ایمان والے ہوں ضاطی للک متفس ہو فل مجالس ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی آداب مجلس کے بارے میں احکامات بیان فرماتا ہے کہ جب آپس میں مل بیٹھیں تو پھر مجلسوں میں وسبت رکھیں تاکہ باہر سے آنے والوں کے لیے پھر مسجد میں مجلس کے اندر بیٹھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے شہری بر تعلیٰ ہے اشار یا یازین اے وہ لوگ جو ایمان والے ہوں عذاقی جب تم سے کہا جائے تو فصح ہو فی الجالے سے کہ کھل کر بیٹھو مجلس میں تو فصل کھل جاؤ یس اللہ اللہ تبارک تعالی تمہیں کشادی کش عطا فرمائے گا بسوت عطا فرمائے گا یہ دن جنت میں وہ عضاقی لمشز ہوں اور جب کہا جائے کہ اٹھ کڑے ہو جاؤ فنش تو اٹھ کڑے ہو جاؤ یرفع اللہ الزین امن منکم اللہ بمن کرے گا ان لوگوں کے لئے جو تم میں سے ایمان والے ہیں واللزین اور وہ لوگو عطل جو صاحب علم ہیں درجات ہیں ان کے درجوں کو یعنی اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں گے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے با خبر خیر یا ایہو اللزین ایمنو اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو ازا ناجیتم الرسول جب تم کام میں بات کرنا چاہو رسول کے ساتھ فقدمو بین یدین جواب صدقتن تو آگے بیچو اپنے بات کے کہنے سے پہلے کچھ سبقہ خیرات خیر الحکوم یہ تمہارے لیے, تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ باعث تحارت ہے فا تجدو پھر اگر نہ پاؤ اس کو تو فاعل اللہ وفور الرحیم پھر شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخنے والا بڑا مہربان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافین آتے اور بے فائدہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کرتے تھے کہ لوگوں میں اپنے بڑائی جتائیں اور بعض مسلمان غیر اہم باتوں میں سرگوشی کر کے ان کا وقت لے لیتے تھے بعض منافقین اور بعض منافقین یہ سب کچھ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی وقت کو ضائع کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے یہ آیات نظر فرما دی کہ بے جو اللہ کے رسول کے ساتھ میں بات کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ان کو خیرات تبارک نے یہ آیات نظر فرما لی تو مناسبین تو رک ہی گئے اس لیے کہ ان کی کان کا مقصد اللہ کے رسول کے خوشنودی کا حصول تو نہیں ہوتا تھا وہ اللہ کے خوشنودی نوی کے کی وصول کے لیے اپنے مال میں سے کہاں خرچ کرنے پہ امادہ ہو سکتے تھے لہٰذا وہ تو رک گئے لیکن ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ علاقے میں بات کرنے سے بعض آنے لگے کہ جو ضروری باتیں ہوتی تھی ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں اس خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سبقہ بھی دے دیں اور وہ صدقہ اس معیار اور مقدار کا نہ ہو جو اللہ نے چاہا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کا حق تو مقرر نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گار قرار پائے تو اللہ تبارک وطنٰ نے آنے والے آیات میں اس حکم کو واپس لے لی کہ آج کا تم کیا تم لوگ ڈرگے ہو ان تو قدیم بین یادئین جواہ صدقہ کہ جی آگے بھیجا کرو کام کے بعد سے پہلے خیرات فضلم جب تم نے یہ سب کچھ نہ کیا وہ تب اللہ علیکم اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا فاکیم و سلاطس و نمازوں کو قائم رکھو وہ آپ و زکوات و زکا دیتے رہو باطی اللہ و رسول رہو اور احتیاط کرو اللہ کے اس کے رسول کے و اللہ خبیر وم بے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے اس کا جو کچھ تمام عمل کرتے ہو اب یہ جو صدقہ دینا تھا یہ اللہ کے رسول کے نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ صدقات اور زکات جو ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع قرار دی گئی تھی اللہ کے حکم سے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اولو بناه من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس میں پار سورہ مجادلہ کی یہ تیسری اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چودہ سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکون بھی اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے اس طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ جو انہوں نے بظاہر مسلمان ہو کر اختیار کیے رکھا اور ان کے اس ناپسندیدہ طرز عمل میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ باوجود منع کرنے کے انہوں نے خفیہ طور پہ اللہ مسلمان اور اللہ کے رسول کے مخالفین کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے تھے اپنے دنیا مفادات کے کی حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ تو نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے ہیں بلکہ اگر موقع ملے تو یہ تم سے بھی دو دو ہاتھ کر لیں تمہیں نقصان پہنچا دے اور اگر موقع ملے تو ان کو نقصان پہنچا لے ان کو نقصان پہنچا کر یہ تم سے مفاد حاصل کریں گے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اس لیے ان کو نقصان پہنچایا اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے تو پھر ان کے پاس جا کر کے ان انعام اور اکرام حاصل کریں کہ بے ہم نے تو ان کے ساتھ جو نقصان ان کی ہے وہ تمہاری وجہ سے ورنہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہ منافقین ہے اللہ کے نظر میں ان کا یہ طرز عمل اور رویہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ کے احشاد ہے المفاً لذینہ کیا تو نہیں دے گا ان لوگوں کو طب اللہ قومن جو دوستیاں قائم کرتے ہیں ایسے قوموں سے غذب اللہ علیہ جن پر غصہ ہوا اللہ کا یعنی کیونکہ ان لوگوں نے ایسے اعمال کیے باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو, ان کو ان کے زمانے میں سارے لوگوں پر ایک ممتاز مقام عطا کیا تھا اللہ نے ان کے اندر اپنا کلام نازل کیا اپنا رسول مبوس کیا لیکن انہوں نے رسول کی مخالفت کی اللہ کے کلام کا انکار استحصہ اور تمسورہ اڑایا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پہ ہوا تو یہود کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا دلی تعلقات اس کے ممانعات ہیں هم منکم نہ وہ تمہارے ہیں اور نہ اور نہ ان کے وہ اخلف اور وہ قسمے آتے ہیں جھوٹ پر بہ می عالم اور ان کو سب کچھ خبر ہے یعنی بے خبری اور غفلت سے یہ سب کچھ نہیں بلکہ جان بوجھ کر جھوٹ جھوٹھی بات پر قسمے کے ہیں مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے ودستگی کی پختگی پر قسم کرتے ہیں الله لہم عذاب شدیرا اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب انہم سا اما کانو یاملون بشک و کام ہے جو وہ کر رہے ہیں دوسری جگہ سورہ نساء کے رکو نمبر اکیس میں اللہ کا اشار ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفر من النار کہ بشک یہ منافقین جہنم کے سب سے نیچلے درجے میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے قسموں کو جنتاں عن جنتنڈال فخیل روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے فلاحم عذاب محین تو ان کے لیے ذلت کے عذاب ہیں بول کے وہ عذاب ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا لیکن نفاق کے کام کر کے وہ اپنے حق میں بہت برا بیج بو رہے ہیں یہ لوگ یہ مسلمانوں کے پاس آتے قسم اٹھاتے اپنے مخلصانہ وابستگی کا مسلمانوں کے ساتھ اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے جاتے تو پھر ایسا طرز عمل اختیار کرتے کہ بعض غیر مسلم تو ان کو مسلمان سمجھتے کہ بھئی یہ تو چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ارے یہ مسلمان ہے لیکن ان کے جب اعمال کو دیکھتے تو اگر ان غیر مسلموں میں سے کسی کے دل میں اسلام کی طرف میلان ہوتا تو وہ ان کو دیکھ کر اسلام لانے سے بھی روک جاتے کہ بھئی اگر یہی اسلام ہے جو ان لوگوں کا ہے تو ہم تو ایسے بہتر ہے اللہ معاف کریں جیسے کہ ہم میں سے بعض مسلمان کہ جب غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی تم ہم لوگوں کو اس اسلام کی طرف دعوت دیتے ہو جو تمہارا ہے جو تم نے اپنایا ہوا ہے تو اس سے سے ہی بہتر ہے تو ان کا وہ منافقان اسلام غیر مسلموں کے راستے میں بھی اسلام کے طرف آنے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے کہ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے رسو کن عذاب ہے جو اللہ کے بندوں کے راستے میں اللہ کے طرف آتے ہوئے رکاوٹ بن رہتے ہیں آنہم اموالہم اب یہ لوگ یہ طرز عمل کیوں اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں کان پوسیاں کریں مسلمانوں کے ساتھ ان سے مفاد حاصل کریں وہاں کفار کے ساتھ جائیں اپنے وابستگی کا اظہار ان کے ساتھ کریں ان سے مفاد حاصل کریں ان کے آل اور اولاد اور ان کے گھرانے محفوظ رہیں تو اللہ تبارک و عطالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو بچانے اور بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ منافقانہ طرز عمل اختیار کیا ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے لن تو نہیں ہرگز کام کا نہ ان کو ان کے مال بالا اولادم ورنہ ان کے اولاد میں اللہ اللہ کے آنکھ ان کچھ بھی بولا اصحاب صابن یہ لوگ ہیں آگ والے یعنی دو زخی ہے فی خالد ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے آپ کو ایک طرف رکھ لیتے تو کوئی فیصلہ ہو جاتا یوم یا باسحم اللہ جمین جس دن جمع کرے گا اللہ ان سبوں کو فیخلفون لبو پھر یہ قسم کا اس کے آگے بھی کماخلف رقم جس طرح کے یہ تمہارے سامنے قسم کے ہیں اور یہ صبونا خیال رکھتے ہیں انا شے کہ وہ کسی اچھے راستے پر ہیں یعنی وہ بڑے منصفانہ راستہ انہوں نے قائم کیا ہے جوڑ پیدا کر رہا ہے اللہ سنو ان نہ زبون بے شک وہی لوگ ہیں خرد بیانی کرنے والے اصل اور ڈبل جھوٹا وہی ہے جو اللہ کے سامنے بھی جھوٹ کہنے سے نہ شرمائے اللہ تبارک و کا اخلاق ہے استحوازہ الشیطانوں کہ ان پر شیطان نے قابو کر لیا ہے فَأَنسا هم ذکر اللہ پھر بلا دی ان کو اللہ کی یاد بولا ایک حزب یہی لوگ ہیں جو شیطانی جماعت ہیں اللہ سنو ان نہ حزب الشیتان جو گروہ ہو شیطان کا وہی ہے خرابیوں سے امکنار ہونے والے نقصان سے امکنار ہونے والے شیطانی لشکر کا انجام یقیناً خراب ہے نہ دنیا میں ان کے منصوبے کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں ان کو اس منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے نجات حاصل ہو سکے گی ان اللہ بے شک وہ لوگ اللہ جو خلاف کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں کتب اللہ ہو اللہ لکھ چکا انا کہ غالب ہوں گا میں رسولی اور میرا رسول امن اللہ قبیج العزیز عزیز شک اللہ طاقتور ہے سب سے زبردست لا قومن بلیہ ولی اخر تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر من حاد اللہ جو قائم کرے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو مخالف ہے اللہ اور اس کے رسول کے وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ اگرچہ وہ ان کے والدین کیوں نہ ہو اب ابن یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو او اخبار ہوں یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو او عشرت یہ یا ان کا اپنا کنبا کیوں نہ ہو تو مخلص مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں اور دوستی میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان کے محبت اور ان کے دوستی کو کسی بھی کافر کے کفر پر قربان نہیں کرتے چاہے وہ کافر اس کا کتنے ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو تو وہ کسی دوسری قوم کے محبت جو کہ کافر قوم ہے اس میں آگے بڑھ کر کیوں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے قربانی دے گا بولیا ایک اکتمفی خون و بہ ایمان یہی وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے وہ ادومشمبن ہو اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیر کے خیز سے انہیں یعنی اللہ تبارک کو سلانے خصوصی طور پہ ان کی مدد فرمائی وہ جن تجرے میں تحقیل انہار اور وہ داخل کرے گا ان کو باغوں میں ایسے باغیں جن کے نیچے نہ بہ بے رہی ہوں گی نفیحہ یہ صدا رہیں گے اس میں رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی رضو اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اولا حزب اللہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے اللہ سنو انزب اللہ اللہ ہی کی جماعت جو ہے وہ کامیابیوں سے امکنا ہونے والی ہے خدر شاہ وزی رحمت اللہ علیہ کے پس منظر میں رکھتے ہیں کہ جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے اگرچہ باپ بیٹے ہوں وہی سچے ایمان والے ہیں۔ ان کو یہ درجہ درجے ملتے ہیں صحابہ کرام رضوم اللہ علیہ اجمائن کی شان یہی تھی کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی چیز اور کسی شخص کے پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اس سلسلے میں ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا جو کفر کے سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا جنگی عہد میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبدالرحمان کے مقابلے میں نکلنے کو تیار ہو گئے تھے بن عمر نے اپنی بھائی عبید بن عمیر کو عمر بن خطاب نے اپنے مامو آصمن اشام کو علیبن حمزہ عبید بن حص نے اپنے آفارق اور شیبہ اور علید کو قتل کر دیا تھا اور منافقین عبداللہ بن بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے جو مخلص مسلمان تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو اپنے باپ کا سرکار کا خدمت میں حاضر کر دوں اس لیے تمہیں مناسب تھا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ ایسی فکر میں رہتے تھا کہ تب اس کو بس کہ وہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا دیں تو مسلمان ہمیشہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین اسلام کے ساتھ وابستہ لوگوں کے ساتھ ہی مخلص رہتا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں کے ساتھ آخر العالمین